الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من سبق اور کافی ہرگس سے آل نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلیں گے ان لا ج بے شک وہ عاجز کرنے والے نہیں مراد ہے کہ اللہ کا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا یہ لاکھ مخالفت کریں مگر یہ اللہ کے دین کو روک نہیں سکیں گے اگلی آیت میں جنگی تیاری کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنے کا بھی مطالبہ تقاضا کیا جا رہا ہے مِن قُوْتٍ اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت میں سے مبر ربات الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے تر ہبون ادو اللہ و تاکہ تم اس کے ذریعے دھاک بٹھاؤ روب ڈالو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر وہ آخری ہند اور دوسروں پر بھی جو ان کے سوا ہیں لا تم مسلمان تم ان بات کے دشمنوں کو نہیں جانتے اللہ عدم اللہ انہیں جانتا ہے یہ آئے ہے کہ جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے جنگی تیاری کے حوالے سے ایک لفظ آیا منقب و قوت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوت تو پھینکنے میں ہے اس دور میں تیر تھے نیزے تھے وہ پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے آج کیا ہے جی آج مزل ٹیکنالوجی بھی ہوگی آج بام بھی ہوں گے اور جس جس نوعیت کے ہوں ضروری ہیں ضروری ہیں تو قوت اس وقت تیر پھینکنا نیزے پھینکنا اس میں تھی آج اگر میزل ٹیکنالوجی ہے آج اگر بام ہیں کل کچھ اور بھی ہو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی استعد بھر اس کو تم فراہم کرنے کی کوشش کرو اور پلے ہوئے گھوڑے یہ عجیب بات ہے گھوڑوں کا ذکر خاص طور پر آیا حضور علی سلام نے ایک عجیب دلچسپ بیان فرمائی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی پر برکت رکھ دی اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ آخری آخری جنگوں میں گھوڑے بھی استعمال ہوں گے اور بہرحال اب بھی دنیا کے دشوار گزار علاقوں کے اندر فوجیں بھی کچھ مال برداری کے لیے اور دیگر امور کے لیے گھوڑے استعمال کرتی ہیں ہمارے سیاستدان بھی کچھ گھوڑے استعمال کرتے ہیں لیکن بھارت اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا وہ تو کچھ اور مقاصد ہیں لیکن یہ کہ ان جنگی معاملات اور ان کے ان کی تیاری کے اعتبار سے بھی گھوڑوں کا استعمال ایک اہم مقصد کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو اب اس کی حکمت دیکھیے چودہ مئی انیس سو اٹھانوے ایٹ بھی دھماکے کرنے کا اعلان کیا تھا پندرہ مئی اگلی صبح انیس سو اٹھانوے واجپئی اٹل بہاری واجپئی اس وقت وزیر اعظم تھا بھارت کا اس کے سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے بھیجا دیں گے بڑی ٹینشن ہو گئی اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے ہم نے اعلان کر دیا اللہ کے فدل سے انتیس مئی انیس سو اٹھانوے صبح کو واجپئی کا بیان آیا وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں یہ اس قوت کی اہمیت ہے اور بہرحال بھارت کی جو پاپولیشن ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں جو اس کی اکانومی کا بیس ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں اللہ نے یہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں صلاحیت عطا کی ہے اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بہرحال وہ ہمارے کچھ پروگرامس بھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ لائیو پروگرام میں بیٹھا تھا میں نے کہا بھائی کہ اللہ تعالی نے اس بندے کے ذریعے اور لوگوں کی پیچھے محنتوں کے ذریعے ہمیں چھپڑ پھاڑ کر یہ جو صلاحیت دی ہے نا یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کی ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی نے اس کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا وہ پوری امت کا مجرم ہوگا تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بہرحال اور لوگ بھی تھے آپ سمجھ سکتے ہیں تو کبھی بات تو بالکل صحیح ہے کہ دل سے بات کہی گئی ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے اور میری دشمنوں کو تم روب رکھو تو یہ اللہ نے ہمانت دی ہے اور الحم اللہ ہم بہت آگے اس میں مزل ٹیکنالوجی میں ہم بہت ہیں اللہ ہماری اس صلاحیت کی حفاظت کرے اور اس کو اس مقصد کے لیے تباہی کے لیے نہیں بربادی کے لیے نہیں قوموں کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے کہ ڈیٹرنٹ کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا اور اللہ کہتا ہے اللہ کے دشمنوں کو میرے اپنے دشمنوں کو مروب رکھو یہی وجہ ہے کہ ظاہر کے اسباب کے تحت اللہ تعالی نے اس ملک کی حفاظت فرمائی اللہ اس کو اور حفاظت عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو حاصل کیا اللہ اس میں ہمیں پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جس جس سطح پر جس کا ہاتھ ہے اس کام کے اندر اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے اور ہمارا بھی حصہ بہارا اس کے اندر شامل ہو بہراد اس قوم نے پیٹ کاٹا ہے یہ ٹیکس بیچاری قوم دے دے کے مر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ کام کروا ڈالا اور بہرحال دنیا کے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی صلاحیت نہیں یہ پوری مسلم ورلڈ کی صلاحیت ہے اللہ اس سطح پر ہمیں اور ہمارے ذمہ داروں کو سوچنے کی توفیق دے تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو وہ آخری نمدونی اور وہ کہ جو ان کے سوا ہیں لاتعلوم تم نہیں جانتے پتہ نہیں کون کون سر اٹھائے گا لیکن یہ ہوگی طاقت تمہارے پاس وہ رکے گا اللہ عالم اللہ انہیں جانتا ہے ماتین فی سبيل اللہ اور تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا الیکم وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا بہرحال مال خرج ہوتا ہے اس کے اندر اس قوم نے خرچ بھی کیا ہے بس بات ہوتی ہے کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے اعتماد کی اعتماد اس قوم کو جہاں ملتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہ قوم خرچ کرتی بہرحال مثبت پہلو میں اپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس قوم کو یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں عطا فرمائے گا یہ دل کھول کر دل کھول کر رمضان میں خرچ کرتی ہے کوئی ہار ٹائم ساتھ یہ قوم دل کھول کر خرچ کرتی بچے اپنے پاکٹ منی میں سے اللہ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس قوم کے بچوں کو اور مردوں کو اور عورتوں کو اللہ پر پورا اعتماد جی اب بقیہ سطح پر بھی اعتماد ہوگا یہ قوم خرچ کرے گی یہ شہر یہ شہر کراچی پاکستان یہ ملک کا یہ شہر پوری دنیا میں چیریٹی میں سب سے آگے کیوں آخر اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں الحمد رب العالمین یہ اس طرح کی مجالس ظاہر یہ بات ہے کوئی حکومتی سرپرستی تو نہیں کئی سو بندہ کے ڈیڑھ سو کوئی دو ہزار بندہ مساجد میں دو دو ہزار ڈھائی ڈھائی ہزار بندہ پھر احتکاب میں بیٹھنے والے یہ مدارس کے سلسلے یہ دین, دینی حلقے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے بہار یہ اللہ کے بندے اللہ کے فضل سے خرچ کر رہے ہیں ادھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اس صلاحیت کے لیے بھی تمہارا مال خرچ ہوگا اور جب ہوگا تو تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا وہ ان تم لات اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا ان جنا فن اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکیں تو تم بھی کی طرف کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بر بھروسہ رکھو کتنی پیاری تعلیم دین کی قتال کا ذکر بھی آیا جنگی صلاحیتوں کے حصول کا ذکر بھی آیا اور ساتھ ہی صلاح کی بات آ رہی اس سے کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی تو اگلا صلاحی کی بات کرے گا تو اگر صلاح کی بات کرے تم بھی کی طرف اللہ پر توقل کرو ان نحو و سمین علی بشک اللہ کو سننے والا علم رکھنے والا ہے یہ بھی نوٹ کیجئے بدر کے مارکے کے ہو رہی ہے بات جی جنگ برائے جنگ نہیں ہے وہ کبھی لاسٹ ریزارٹ کا معاملہ ہوتا ہے کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے ایسے حصے کا جسم کے کہ جس کو کاٹ کر باقی جسم کو بچانا مقصود ہوتا ہے تو یہ لاسٹ ریزارٹ ہے آخری آپشن ہے ناٹ اے فسٹ آپشن لیکن کرنا پڑتا ہے کبھی اس کے باوجود بھی صلاح یہ بات ہو رہی ہے ان نہ سننے والا خوب ان رکھنے والا ہے اَن فَإنَّ اور اگر وہ اہ نبی علی السلام آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور حضور سے خطاب کر کے ایمان والوں کو تسلی تم تو اللہ ب تبکل کرو تم سلا وہ سلاح کرنا چاہے تم کر لو اگر دھوکہ دینا چاہیں گے اللہ کافی ہے الذي وبیل مومن اللہ جس نے ادبی علیہ وسلم اپنی نصرت سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کو قوت عطا فرمائی وہ اللہ بین قلو اور ان کے دلوں میں الفٹ ڈال دی اللہ اکبر وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ میں تھے مختلف قبائل کے اللہ کے اس کلمے پر جمع ہو گئے آپ مدینہ شریف تشریف نے اوس کے لوگ قزرش کے لوگ برسوں کی جنگیں تھیں اس کلمے پر جمع ہو گئے یہ الفت کس نے عطا فرمائی اللہ نے یہ الفت بڑی نعمت ہے اللہ کی لو ان فخل اگر اے نبی علیہ السلام آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تب بھی ان کے دلوں میں الفت ڈالنا ممکن نہ تھا بلاکن اللہ اللہ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ان نہ بے شک وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ دلوں میں الفت یہ اللہ ہی کا خاص انعام ہے اسی سے مانگنی چاہیے یہ نعمت کہ وہ ہم سب کو جوڑ دیں ہم مختلف زبانیں بولنے والے مختلف خطوں کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف برادری یہ گراؤنڈ ریالٹی حقیقت ہے مگر اس سے بڑی حقیقت کیا ہے نول المؤمنون اخبت ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں سورج حجرات کی آیت نمبر دس ہے ہاں دین کی محفل میں ہو تو یہ واز بڑا اچھا لگتا ہے باہر نکلنا تو پنجابی میں تو اردو اسپیکنگ ہوں تو پٹھانے میں تو ماجر ہوں تو, تو بلوچی میں تو وہ ہوں یہ ہم ہیں یہ ہم ہیں مگر اس سے اوپر بھی ہم کچھ ہیں اور وہ ہم تھے ستر برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک چاہیے تھا ہاں وہ سندھی پٹھان مہاجر بلوچی یہ وہ تھی مگر کم اوپر کلمہ زیادہ تھا بریل آلیز تھی مگر نیچے کلمہ تھوڑا اوپر تھا دین اوپر تھا آج وہ ملک تو بہرحال ہے اس کو قوم چاہیے جو اپنی برادریوں خطوں زبانوں علاقوں سے اوپر ہو کر اس کلمے کی سطح پر سوچے یہ الفت اللہ کی نعمت ہے اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں الفت عطا فرما دے اس کلمے کی نسبت سے اللہ ہمیں جوڑ دے واقعات اللہ تعالی ہمیں بھائی بھائی بنائے یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حسب اللہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے ومن من المؤمنین اور المؤمنین کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی یا ائنبی ہر القطال اینبی علیہ السلام ایمان والوں کو کتال کے لیے اباریے ترغیب دلائیے اے مسلمانوں اگر تم سے والے غالب آ جائیں گے وہ کافر سمجھتے نہیں ہیں وہ دنیا پرست ہیں تم تو حق پرست ہو <laughs> آخرت کے طلب گار ہو تم تو سب کچھ لٹا دو گے اللہ کے خاطر ان کی سمجھ نہیں ہے تو تم اگر دس بھی ہوگے بیس جیسے ہو تو تم دو پر غالب سو ہوگے تو ایک ہزار کے اوپر تم غالب آ جاؤ گے لیکن کیا تھا ثابت قدمی ال خفف اللہ اب اللہ تعالی نے سے تخفیف کا معاملہ فرما دیا اور اللہ کے علم ہے بے شک میں کمزوری بھی تو ہے کیا مطلب اب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ ایوریج تو وہ نہیں رہے گا نا جو ایمانی قوت اور انگارے ہاتھ میں لینے والی بات مکہ مکرمہ میں تھی مدنی دور میں تو آ کے فتوحات مل رہی ہیں معاف کیجئے گا مدنی دور میں تو آگے فتوحات مل رہی ہیں مالی غنیمت بھی مل رہا ہے نئے نئے لوگ بھی اسلام کے فولڈ میں ادارے میں داخل ہو رہے تو ابھی وہ تربیت تو نہیں ہوئی گے تو معاملہ تھوڑا کم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہوں گے تو اللہ نے غالب آ جائیں گے اور اگر تم سے ایک ہزار ہو تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آ جائیں گے یہ ون اس ٹو ٹو کا ریشو کر دیا باقی اس میں فک ہی احکامات بہت ہے دیکھے جا سکتے ہیں تو, ٹو کا ریشو ہو تو پھر میدان سے نکلنا ہٹنا یہ جائز نہیں ہوگا یہ اصولی نقطہ البتہ آج آل یہ ریشو کو کیسے دیکھا جائے گا وہ فکری تفصیلات آپ تفاصیر میں دیکھ سکتے ہیں و اللہ مہا صابری اور اللہ سلحان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب قیدیوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ہوا اس کا ذکر کسی نبی کے شائن شان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی نہ کر لے الفاظ سنیے خوب خوریزی کا مطلب کافروں کی کمر توڑ دی جائے ان کی قوت ختم ہو جائے پھر تو قیدی بنانے کی اجازت ہے تریدون عرضا الدنيا اے لوگوں کیا تم دنیا کے زندگی چاہتے ہو واللہ يريد الاخرہ اور اللہ اخرت چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ اگر لولا کتاب من اللہ سبقا اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی لمستق فیما اخذتم عذاب العظیم تو اس کے ل لینے میں جو تمہیں بدلا جو تمہیں پہنچتا وہ بڑے عذاب کا معاملہ ہوتا اس کا پس منظر کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں ستر مشرق قتل ہوئے اور ستر عید بنائے قیدی بنائے گئے اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے جی سید العمر کی ایک رائے تھی رضی اللہ یا رسول اللہ ان کی بھی گردن اڑائی ہے اور ہر شخص سامنے والے کیمپ میں جو اس کا کافر رشتے دار ہے جو قیدی بن کر آیا اگر بھائی ایک طرف مسلمانوں میں دوسرا بھائی وہ اڑائے اللہ اکبر یہ سیدنا عمر ہے حضور کی شفقت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقی اکبر کی بھی نرمی بھئی لے آ جائے اچھا حضور نے ایک اس آ... استعمال کر لیتا ہوں استشہاد انفر کرنا حضور نے یہ بات کہاں سے انفر کی سورہ محمد کی آئے نمبر چار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا علم نکتہ ہے سورہ محمد ہے چھبیس اتارے میں اور اس کا ایک سورہ قتال بھی ہے اور بدر سے قبل اس میں کچھ ہدایات آئی ہیں ایک بات کیا تھی ہاں قیدی بنانے کا آپشن ہے لیکن خوب کمر توڑ دینے کے بعد یعنی ان کا زور اور قوت بالکل ختم ہو جائے حضور نے اس سے کیا انفر کیا استشہاد کیا کہ بھئی مارکہ کا ہو گیا تو قیدی بنائے جا سکتے ہیں وہاں جو بات ہے اہلیل نے بیان فرمایا وہ نہیں ان کی کمر اچھی طرح توڑ کے ختم کر دی جائے جنگی صلاحیت ہی ان کی ختم ہو جائے حضور نے کیا محسوس کیا ناٹ دا وار بٹ دا بیٹل اس مینٹ اور دیئر نہ کہ جنگ بلکہ حضور نے محسوس کی مار کا مطلوب تھا مار کا پورا ہو گیا تو حضور کی رحمت اللہ اور شفقت کا معاملہ بھی تو اللہ نے بھی ایک مارجن دے دیا اگر ایک بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا حاصل کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ قیدیوں سے فدیہ لیا گیا اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا ہے اور ایک مشروب بات ہے یہاں پر میں بھی پیش کر دیتا ہوں بھائی ایک فدیہ یہ بھی تھا کہ ایک مشرق جو قیدی ہے وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا وہ قرآن سکھائے گا بھائی جو بھی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کو لے کے لوگ بھائی لیکن علم کی بڑی اہمیت ہے علم کی بڑی اہمیت ہے بھائی کس نے منع کیا نہیں ہے لیکن العلم دا نالج اس کی اہمیت زیادہ ہے And that is قرآن سننا اور اس کو لیتے ہوئے بقیہ علوم کو لیا جائے تو علم کی اہمیت کی کوئی نفی میں نے پیش کی آپ کے سامنے کوئی علم کی اہمیت بیان ہو رہی لیکن ظاہر بات ان کافروں سے کیا لکھنا پڑنا جو معروف معنوں میں لکھت پڑت ہوتی ہے وہی سیکھا گیا تو یہ اس کے تعلق سے بات آئی ایک نقطہ اور سید عمر رضی اللہ تعالی ان کو اس عمر کا محدث کہا گیا ایک تو محدث اسکالر فدیث ڈال کے زبر کا محدث محدث کیا ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں کو بار ڈالتا ہے مگر وہ نبی نہیں ہوتا دل میں بات تو الہام بھی ہے نا میری امت کا محدث وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ اور علماء نے کم و بیش بیس بائیس آیات کے بارے میں بتایا ایک چاہت تھی سید عمر کی ایک رائے تھی سید عمر کی وہی آ رہی وہی تو آنی تھی مگر زبان عمر پر وہ چاہت پہلے آئی ہے ایسی بات ادھر بھی تھی تو اللہ نے بھی اس پر ایک توجہ دلائی ہے بہرحال فرمائے کہ فکل و مما غنیم تم حلال اس میں سکھاؤ جو تم غنیمت میں حلال پاک پاؤ یعنی اب پریشانی ہوگی فدیہ لے لی اب استعمال کرے کہ نہ کرے نہ کوئی حرج نہیں مالے میں لا کھا سکتے ہو یہ تمہارے لیے حلال اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ غفور بش اللہ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ میں, یعنی قبضے میں جو قیدی ہو فی قلوبکم خیر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانے گا یعطیک خیر مما اخذ منکم تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا یا وغفرلکم اور تمہیں بخش دے گا والله غفور اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور کے چچا بھی آ گئے صلی اللہ علیہ والعباس رضی اللہ عنہ ابھی ادھر ہیں بعد میں ایمان لائے بعد میں جاتے۔ تو اللہ تعالی نے بھی حضور سے فرمایا کہ ان سے کہہ جو قیدی ہیں اگر آج تم سے پیدیا لیا گیا نا اگر تمہیں کوئی خیر و بھلائی ہوگی تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کیا ہے وہ کیا ہے جی ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ فرما دے اور ایمان کے سامنے پوری زمین بھر سونا بھی ہو تو زمین پر سونا کم ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقین دے اور ایمان کی دولت اس سے بڑھ کر ہے تو آج تم سے اگر کچھ لے لیا گیا تمہیں کوئی خیر کی ربق ہوگی خیر ہوگا اللہ اس سے بہتر انہیں ایمان کی دولت تمہیں عطا فرما دے گا اللہ کفور رحیم اور اللہ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے خیالتا کا اور اگر این نبی علی السلام آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے لوگ فقد خان فقط خان اللہ من قبل تو وہ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے فن کا نمین تو اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے لیا اگر یہ پھر ایسی حرکت کریں گے تو اللہ پھر قبضے میں دے دے گا علیم فی اللہ لائے اور انہوں نے اورجرت کی اور جہاد کے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں جن لوگوں نے ٹھکانا دیا انصاد نسر اور جنہوں نے مدد کی لوگ یہی دو یہی دو ایک دوسرے کے دلی دوست اور ساتھی ہیں ولدین اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یو اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ماں ولاجر تمہارا اے مسلمانوں سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں کون سی ہجرت کی بات ہو رہی یاد آیا سورہ نسا میں بھی تھا حضور مدینہ شریف میں ارد گرد کے قبائل میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہجرت نہیں کر رہے تھے منافقین اگر یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آتے تو ان سے تمہارا کوئی حقیقی دوست، حقیقی دوستی کا معاملہ نہیں یہ اہمیت تھی کہ مدینہ شریف مرکز بن گیا دار الاسلام بن گیا اب آؤ ادھر ہجرت کر کے اس مقام کو مضبوط کرو اگر نہیں کرتے تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہاں وہ ان سنسروں کو پھر دینی اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے فعال منثر تو تم پر لازم ہے ان کی مسترد کرو مدد کرو پھر غور کیجیے معاہدے کی اہمیت دیکھیے گا اگر یہ تم سے کوئی مدد مانگے مدد دو ان کو لیکن اللہ قومی قوم کے خلاف نہیں کہ جس کی تمہارے درمیان معاہدہ ہے چاہے وہ قوم کافروں کی ہو اور ان کی تمہارے درمیان معاہدہ ہے اور اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ادھر ہیں تو یہاں جا کر ان کی نصرت نہیں ہوگی معاہدہ معاہدہ معاہدہ اس قدر اہم معاملہ ہے ہمارے دین میں اللہ ہمیں محاذوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے واللہ بما تعملون مصير اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالى خوب دیکھنے والا ہے والذین كفروا بعضهم اولياء بعض وجن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں الا تفعلوا تکن فتنه في الارض وفساد کبیر اگر تم ایسا نہیں کرو گے مسلمانوں تو بڑا فتنہ ہوگا زمین میں اور بہت بڑا فساد مچ جائے گا کیا نہ ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے جیسے کافر کافر کیا ہے الکفر ملت واحد کفر ملت واحد ہے تو ایمان والوں تمہارا معیار کیا ہوگا تمہاری دوستی دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہوگی اگر یہ معیار نہیں بناؤ گے زمین میں بڑا فتنہ و فساد مچ جائے گا سچے ایمان والوں کی صفات اس صورت کے شروع میں بھی آئی تھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ پر توقل کرتے وہ پکے مومن وہاں کہا گیا تھا شروع میں اس صورت کے وہ ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر تھا دل میں پکا سچا ایمان ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا عمل میں کیا دکھائی دے گا وہ صفات اب ایمان والوں کی صورت کے آخر میں آ رہی ہیں والذین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہاجر جنہوں نے ہجرت کی وجہ کی سبیل اللہ اور اللہ کے رامے جی ہاد کیا بل لذین آو ونصر و اور جن لوگوں نے ٹھیکانا دیا اور نصرت کی مہاجرین اور انصار دونوں کا بیان ہو گیا۔ اولائکہم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں لهم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی والذین آمنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معكم فاولائک منکم اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا پس وہ تم میں سے ہیں بعد میں آئے مگر ہیں تمہارے بھائی برابر کے حقوق ہوں گے ہاں وعلل ارحامی بعضہم اولا كتاب اور جو دار ہیں دار دار وہ ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق آئیں گے ایک کس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیں پتا ہے کس سے ہو سکتا پتا ہے وہ وہ احکام تو اپنی جگہ رہیں گے نا اسی طرح سب ایمان والے بھائی بھائی ہیں لیکن اگر ایک مسلمان کا انتقال ہوگا تو سب کا وراثت میں حصہ ہے نہیں وراثت میں حصہ کس کا جو قریبی رشتہ دار بات سمجھ آ رہی اس طرح کے جو معاملات ان میں حق کا علیم اللہ ہر ہر کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد سورت قوما ہے اور واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں وہ نہیں ہے جو ہر سورت کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ ٹھیک ہے اس کا جواب کیا ہے بھائی کیوں نہیں ہے بس اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی ختم ہوگی بات صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں بتایا نہیں لکھوایا نہیں ہے اور سنیے گا یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ کلام ہے کیا قرآن کی حقانیت کی دلیل کتنی صنطیں ایک سو چودہ ایک میں نہیں عجیب لگ رہے نا عجیب لگ رہا ہے نا یہ عجیب لگنا ہی حسن ہے سبحان اللہ کیا مطلب کبھی مسلمانوں کو خیال آتا کوئی اعتراض نہ کر دے ایک سو تیرہ میں ایک میں کیوں نہیں ہے بھائی چلو بسم اللہ ڈال دو کسی حکمران کے دل میں آتا کسی خلیفہ کے دل میں آ جاتا نا نا نا اور بسم اللہ لکھنا پڑنا کوئی گناہ کا کام ہے نہیں نہیں لکھا کیوں حضور نے نہیں لکھوایا چودہ سدیاں ہو گئی اسی طرح توبہ ہے قیامت آ جائے گی اسی طرح رہے گی یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے جیسے حضور قرآن عطا کر گئے ویسے ہی ہمارے پاس محفوظ ہے الحمدللہ رب ربل ہاں ایک بات سیدنا علی نے فرمائی رضی اللہ عنہ بھائی سورت کے آغاز میں تو عذاب کے کوڑے برسے ہیں مشرقین کے لیے مشرقین کے لیے عذاب کی فائنل حتمی قسط کا بیان آ رہا ہے اور آغاز میں ہی اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے اور وہ عذاب کا بیان اور جس اس کے ساتھ بسم اللہ کا موجود ہونا محسوس ہوتے کے مطابقت نہیں ہے واللہ اعلم یہ رائے ہے کسی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سراکھوں پر پہلی دلیل حضور نے نہیں لکھوایا مان لیا اب دلیل سیدنا علی کے رضی اللہ عن سرخوں پر سورت توبہ مدنی سورت ہے اور سورہ انفال کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے انفال میں بدر کا بیان پہلی پٹائی مشکین کی ہوئی سورہ توبہ کے شروع میں ذکر ابھی آ جائے گا مشکین مکہ کے لیے آخری الٹیمیٹم آ گیا آخری دو ٹوک نہیں مانو گے تمہاری گردن اڑائی جائیں گی اچھا ان کے لیے یہ آداب اس سال کی شکل تھی آداب اس سال قوم مٹا دیا قوم کو مٹا دیا جائے پچھلی قوم میں مٹائی گئی نا حضور خاص ان کی طرف تھے انہی کی زبان میں قرآن تھا اور حضور انہی میں سے تھے خاص ان کے لیے اتنے سخبات آ رہی نہیں مانو گے تمہارے خلاف جنگ ہوگی پھر بقیہ کفار کو, کو جزیے کا اپشن ہے ضمنی بن کر رہے آپشن بعد میں آ جائے گا ان شاء اللہ تعالی ذکر ان کو خاص طور پر آخری الٹیمیٹم سن نو ہجری میں یہ آیات آ رہی اکیس برس ہو گئے ہیں حضور قرآن شروع ہوئے اکیس برس ہو چکے ہیں نو ہجری کا حج ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے وہ تشریف لے گئے اور مشکین بھی سال حج پر آئے ہوئے مسلمان بھی آئے ہوئے پھر یہ آیات حضور نبی اکرم علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا وہ تشریف لے گئے پہلی کلیریٹی کیا ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر اور معمور بھئی آپ آئے ہو حضور کی طرف سے تو بتاؤ امیر تم ہو کہ میں نہیں امیر آپ ہیں یا اباب اکر رضی اللہ خان حسور اللہ علیہ السلام پر ہی آیات آئیں اور ایک اعلانات اس طرح کے خاندان کا کوئی فرد کیا کرتا تھا تو حضور نے سیدنا علی کو بھیجا ہے کزن بھی ہیں داماد بھی ہیں تو حضور علیہ السلام کے بخاف پر سیدن علی نے کچھ اعلانات کیے اس سال تو مشرق کر رہے ہیں حج اگلے سال فنش کوئی نہیں آئے گا یہاں پر اور چار مہینے کی مہلت ہے ابھی سی کر آ جائے گا آیات میں بھی اگر معاہدہ نہیں ہے تو چار مہینے کی مہلت معاہدہ تھا توڑ دیا چار مہینے کی مہلت بعض آ جاؤ ورنہ تلوار فیصلہ کریں گے اور اب کوئی بڑھانا توغاف بھی نہیں ہوگا اللہ کے گھر کا جو بدترین گندگی چلی آ رہی تھی یہ چند اعلانات سید علی رضی اللہ تعالی عہر نے فرما دی اور یہ آخری الٹیمیٹم شکین مکہ کو دے دیا گیا ہے اچھا شروع کے پانچ رخو میں اسی تعلق سے کلام ہوگا اور دو رخو میں کچھ فتح مکہ سے پہلے کی بات بھی آئے گی دوسرے تیسرے رخو میں وہ ارض کر دیں گے انشاءاللہ شروع کے پانچ رخ سولہ رقو کل ہیں شروع کے پانچ رقو میں سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ اس کا تذکرہ ہے پھر رکو نمبر چھ سے لے کر رکو نمبر سولہ گیارہ رقو بنیں گے وہ غزوہ تبو کا بیان ہے تو جب چھٹا رکو شروع کریں گے تو تب اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ اب پہلا رکو یہ الٹیمیٹم بھی آ رہا ہے اور یہ آخری آخری اختمام حجت ان پر ہو رہا ہے اور ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <براعت> من اللہ سہان <المشتقین> و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے نقطہ یعنی تعلقی کا اعلان ہے ان مشرکوں سے جن سے اے مسلمانوں تمہیں عہد کیا فصیح فی الب زمین میں چل پھر لو, لو سبحانہ سلحان کو عاجز کرنے والے نہیں مخزل اور بے شک اللہ سلحان کافروں کو رسوا کر دینے والا ہے وہ اللہ الناس يوم الحج اخبار ال اور اللہ تعالا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ بے شک اللہ اور بےزاری کا اعلان کرتے ہیں بس اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے منہ پھیر لیا فعلس جان لو خیر تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں اور اینبی علیہ السلام جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے خوشخبری یہ والی بات ہے ان کی ذلت میں اضافے کے لیے خوشخبری ہے بھی تو الفاظ آئے ہم لوگ حج اکبر کس کو سمجھتے ہیں جب عرفہ کا دن جمعے کے دن ہو جائے یہ ہم سمجھتے ہیں نا یہ صحیح نہیں جمعے کے دن ہو جائے نور نور والی بات ہے نو no ڈاؤٹ لیکن ہر حج حج اکبر ہے حج اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کچھ خاص امال انجام دینے کا نام عمرہ حج ازغر ہے کیا عمرہ حج ازغر ازغر چھوٹا اور ہر حج حج اکبر ہے خاص نہیں معاملہ کہ جمعے کے دن پڑے گا روپے کا دن تو وہ حج اکبر ایسا کچھ نہیں پھر ہمارے عام جو زبان ہے اکبری حج، اکبری حج کہتے اس کو ایسا کچھ نہیں عمرے میں اعمال کم ہیں اس لیے وہ حج ازغر چھوٹا ہے اور عام حج میں اعمال زیادہ ہے اس سے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے تو یہ اعلان ان کے لیے کر دیا گیا آد المشکین تم مدم یو خصوصی آ سوائے ان مشرق لوگوں کے کہ جن سے تم نے آہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے آہد میں کچھ کمی نہیں کی نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی مدت ان, ان, ان, ان کا ان کی مقررہ مدت تک پورا کر لو انہ بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے یہ دیکھیں پھر معاہدے کی اہمیت جن سے معاہدہ ہے اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تمہارے خلاف کچھ سازش نہیں کی تمہارے نکالنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی تمہارے گھروں سے ان کی مدت پوری کرنا چاہے وہ دو سال ہو ڈیڑھ سال ہو چھ مہینے ہو باقیوں کو مولت کتنی ہے چار مہینے کی اچھا بھائی یہ کون کہے گا یہ وہ کہے گا جو کمانڈنگ پوزیشن میں اب دین غالب ہو چکا ہے اب کمانڈنگ پوزیشن میں محمد رسول اللہ علیہ سلاد تو منوائی جائیں گے آج کمانڈنگ تو جب ہم بھی مانگنے کے لیے کشکول لے کر جاتے کہتے ہیں، یہ بھی ماننی پڑے گی یہ بھی ماننی پڑے گی ہم مانتے دے آر ان دا کمانڈنگ پوزیشن سمبل از دیٹ لیکن اللہ ہمیں چاہتے کہ ہم لوگ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوں جب ہم کمانڈنگ پوزیشن میں ہوں گے ہم الٹیمیٹم دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ دن ہمیں عطا فرمائے بٹ فار دے محنت کرنا وہ ہمارا فرض مند اور ہوگا انشاءاللہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن it will take time, ہمیں محنت کرنی اسٹرگل کرنی جد و جہد کرنی ہے تھے کبھی ان کمانڈنگ پوزیشن میں اور ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ فی الوقت و بارل ہمیں محنت کرنی ہے فعید الشر الحرم پہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں ایک رائے مراد یہ چار مہینے جو ہیں ان چار مہینوں میں تو ان کی جان محترم ان کے خلاف اقدام نہیں ہوگا جب یہ چار مہینے گزر جائیں گے اس یوم عرفہ کے بعد تو چار مہینوں کے بعد اب کیا ہوگا اب شدید ترین الفاظ کو سنیں فخل مشرقین حیط وج تم تم مشرقوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ وہ اور انہیں پکڑو بحسرو اور انہیں گھیر لو وق ادو رحم کلّا اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو بیٹھو ہر جگہ اور لگا کر کے دینا اللہ ہے سخ بات اب اتنے حصے کو کوئی لیتا ہے فیس بک پہ ڈالتا ہے یوٹیوب پہ ڈالتا ہے اور مسلمانوں پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگاتا ہے اگر اتنی بار ٹہری تو بائبل سے ہم دو سو پیش کر سکتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی وید سے بھی اپنش سے بھی کوئی کتاب نہیں بچے گی پھر اگر آؤٹ آف کانٹیکٹ کوٹ کرو گے تو پھر کوئی کتاب نہیں بچے گی آگے سنیے اللہ اللہ ہے اگلے الفاظ سنے بس اگر یہ توبہ کر لے وہ قام الصل نماز قائم کرے وہ آکا ادا کرے فخلو سبھی تو ان کا راستہ چھوڑ یہ ہے پوری بات اور مزید پوری بات اگلی آیت میں آئے گی اور یہ بہترین جواب اللہ ان کی حفاظت کرے ڈاکٹر ذاکر میں بھارت کے اندر اس الزامات لگائے تو کہا ڈبیٹ کرو اور بات کرتے جواب دیا وہ اگلی میں بات آئے ہے ہے سنیے اور ایمان کی ظاہری علامت کیا ہے نماز قائم کریں گے زکات ادا کریں گے حضور کے دور میں تو کچھ نہیں ملتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ ملتا ہے کیا زکات نہیں دو گے تو جنگ ہوگی حضور کے دور میں تو زکات بھی دے رہے تھے اور نماز بھی ادا کہیں جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے تو ایمان اگر قبول کیا تو ظاہر کی علامت کیا ہوگی نماز کا قیام اور زکات دینا نہیں دو گے تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا جنگ کروں گا اور یہ حضور کی حدیث سے مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں یہ تو ہمارے ہاں ہے کہ پانچوں نمازیں بھی چھوڑ رکھی ہیں زکات میں بھی ڈنڈی ماری ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ایف وی آر والے کے سر پہ نہیں کھڑے ہوتے نا زکات کے لیے یہ تو ہمارا ہے صدیق اگر آج ہو تو جنگ کریں گے پھر وہ زکات کی وصوری کے لیے شر کی وصوری کے لیے جو ہمارا بہت بڑا طبقہ جاگیرداروں کا ادا نہیں کرتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز کی پابندی کرائی جائے گی اس پر ہے کتال حضور نے فرمائے بخاری کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ادھر بھی ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب سنیے وہ توازن اللہ کے کلا کہیں نہیں ملے گا اللہ کے کلام میں ملے گا اچھا یہ سخ باتیں ان کے لیے کہی کہ جا ہے ان خاص عربوں کے لیے جن میں سے حضور تھے جن کی زبان میں تھا اتنی بڑی سعادت میں بھی تھی اور یہ ہے سال جیسا معاملہ اگر نہیں مان گے تو اڑا دیے جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں مٹا دی گئی باقی سب کے لیے نہیں وہ چوائس دوسرا آئے گا بھی زمی والا جزیے والا لیکن اکیس سال کے بعد یہ بات آ رہی ہے ذہن میں رکھیے نو ہجری کے بعد اکیس سال کے بعد کمو بیش کمو بیش کمو بیش آگے سنے سجا رکھ اور اگر مشکین سے, سے پناہ مانگے تو کو پناہ دے دیں کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے ابل ہو سکیورٹی تک پہنچا دے سنی اللہ کا کلام اللہ اخبار یہ لوگ نادان کو پتہ ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے بات اکیس سال سے قرآن آ رہا ہے اللہ آپشن دے رہا ہے اللہ مارجن دے رہا ہے ان کو پتہ نہیں این میدان جنگ میں جی اس کی بات ہو رہی ہے دیور دوران میں یہ سخت باتیں آ رہی ہیں اور زیادہ سی بات ہے میدان جنگ سجا ہو اور ایک فوج کا جو ہے وہ صبح سالار کھڑا ہو وہ کیا کہے گا لوگوں سے بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جائیے ان سے جنگ کر لیجیے یہ ٹون ہوتی یہ ٹون ہوگی کبھی کیا گو اینڈ کل نیم کیا خیال ہے یہ ٹون کہو ہوگی جنگ کے میدان جنگ سجی سجیوی ٹون آ رہی لیکن کسی میدان جنگ میں یہ ٹون ملے گی اگر ان میں سے کوئی پناہ مانگے میدان جنگ میں کھڑا ہو کر تو اس کو پناہ دو پھر سناؤ اللہ کا کلام پھر گن پوائنٹ پہ قبول کرواؤ نہیں چھوڑ دو بلکہ پہنچا اس کے جائے امن تک جاؤ اس کی سرحد تک چھوڑ دینا اس کو جانے دو پھر وہ اپنی فری ول سے قبول کرے کیوں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کتنا مارجن دے رہا اللہ دس از دا وڈ آف اللہ سلحان و میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں بھائی ہمارے بچے ہمارے یگسٹر ان کی جیبوں میں اسمارٹ فون جو ہے نا وہ آگے سے بینڈ رہ جائے گا اسکرین بھی آ جائے گی ہاتھوں کے اوپر وہ دیکھ لیو لی آپ لوگوں نے ویڈیو وغیرہ بھی یہ ساری دنیا آج ہماری فنگر ٹپس پر ہمارے ہاتھوں پر ہے اور یہ بمپارٹمنٹ ہو رہی ہمارے اوپر ہم نے جواب دینا ہے ہم مانتے اس قرآن کو ہم نے جواب دینا ہے بھائی پڑھو پورا قرآن کانٹیکٹ کے ساتھ پڑھو اور اللہ کا توازن دے گا اس کے کلام کے اندر دس از دا ورڈ آف اللہ سان تعالیٰ اللہ اپنے دین کا ہمیں سپاہی بنائے اللہ اپنے دین کا ہمیں مجاہد بنائے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے یہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک رکو ہوا یہ رکو جا کے جوڑے گا چوتھے پانچویں رقو سے بالکل سیکوینس آپ کو ہمیں نظر آئے گا النگ اولا چنتی مفت